ش مشمتا شف جی حقی مشرتا شفاعت of tonight. a uh -huh. تک پید مانا ہو جل اید سم ان کا جائیں گے اکثر مشتا Oh. Thank you. There. दाभर पता ریپ محمد کے ہے سے ریپا محمد مماری کا پلک پلد پری ملد حادم تر مدی ہم خدا تو آدم خدا لگا دیتے ہم مدی خدا چاہتا ہزا ہم مدی دمے نچا hai muhammad muhammad muhammad پت کردا پتلی بج ہے رب لنگ صدا لِل سدائے وما دووا ونراينه ونستغفر له ونمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشرور يا سین سر فلا أخبروا أخبروا لا شريك لنا ونشهد أن صيدنا ومولانا محمداً أرسله بالحفق بشيرا ونظيرا أما بعد فاععوذ بالله من الشيطان الوجير بسم الله الرحمن الرحيم اطوّابٌ لِلرَّحْمَنِ الْمُقْمِدُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ وَمَا نَحْنُ لِنُحِيِّ فُرُوجِهِمْ مَسَادِ بُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا وَعَضِيٌّ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ أَمِين إِنَّمَا أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِأَنْ يُصَلُّوا عَلَى يا ايها النبينا امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله نظم ما صلى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المدن يودي وآله ومارك وصلم صلاةً وصلاةً عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والصلاة عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله, الله, الله تبارک و تعالی کی حمد و اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اتھر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل تا فرمائے جیسا کہ آپ کے علم میں کہ جس عظیم مہینے کی باہر بادامہ ساتھوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں یہ عظیم مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اور وہ شروع ہی سے ہمارے عقادرین کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے لوگوں کے اندر ایمان کی روشنی کو اور بڑھانے کے لیے ماہر محرم میں خصوصیت کے ساتھ مجالی سے باز کا اہتمام کرتے اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا تو دنیا بھر میں جہاں جہاں پر سنی مسلمان موجود ہیں وہ اس طرح کی محفل کا انعقاد ضرور کرتے تھے تو گزشتہ دو سالوں کی طرح اس سال بھی مجالس واضح مہدم کے حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے زر اعتماد اور دارالعلوم مسلم الدین کے تعاون سے یہ نورانی محفل کا انعقاد اس مہینے میں اس سال ہی رکھا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے ہی کتاب کرنا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ماہ مبارکہ کی ان مجالس میں مخصوص موضوعات پر عموماً گفتگو ہوتی ہے کہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب جس طرح کے دور جس طرح کا دور چل رہا ہے جس طرح کے حالات چل رہے فحشی اپنے عروج پر ہے بے حیائی اور بےغرتی اپنے عروج پر ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے پروگرام بنائے جا رہا ہے مسلمانوں کو سفائی ہستی سے مٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے ملک پاکستان کو ناکام ریاست قرار دینے کی سازش کی جا رہی ہے اور بے شمار ایسے موضوعات اور ایسے معاملات کہ جیسے ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اور روزانہ ہم اس کا متاد کر رہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے دوروں میں ان نشستوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور قوم کی اصلاح کی جائے ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے قوم کی سیرت اور کردار کے اندر انقلاب پیدا ہو سکے اور ہماری قوم کے نوجوان آمد نور کی طرف گامزن ہو سکے تو میں ان موضوعات سے ہٹ کے انشاءاللہ تبارک اللہ خبر کا کچھ نشستوں میں نئے موضوعات پر نئے عنوانات پہ گفتگو کروں گا جو یقیناً ہمارے اصلاح کے لیے ہوں گی اس سے میری بھی اصلاح ہوگی اور جتنے سننے والے ہیں ان کی بھی اصلاح ہوگی مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم کہ سردی کی شدت ہے حالات بھی مناسب نہیں ہیں لیکن یہاں پر ساری قوم کے افراد ڈرے ہوئے قوم کے افراد خوف میں مبتلا جہاں پر انتظامیہ خوف میں مبتلا جہاں پر پولیس اور رینجرس جیسی طاقتیں خوف میں مبتلا جہاں پر ملک کی ایجنسیز خوف میں مبتلا وہیں پر اگر کوئی بے خوف لوگ ہیں تو وہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں جو اللہ کا وطالع کے آسرے پر حضور کریم علیہ سلاط وسلام کے کرم سے کھلے عام ماحول کا انعقاد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ کہ جو رات قبر میں ہے وہ رات قبر میں ہے آدمی مئو سے بھاگ نہیں سکتا مئو سے فرار ناممکن ہے جب موت آنی ہے تو بے شک وہ دن مئین ہے کہ جس دن ہمیں موت آنی ہے اور لوگ موت کو بڑا عجیب تصور کرتے ہیں لیکن میرے نزدیک تو موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ اللہ قبارک وطالعہ کا دیدار کرتا ہے بندہ قبر میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے تو میرے نزدیک تو یہ موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ان اللہ تعالی ہم نشستوں میں موت کو بھی عنوان بیان بنائیں گے اور اس پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن آئیے آج میں نے حصول برکت کے لیے قرآن مجید و قرقان حمید کی مشہور اور معروف سورہ. سورہ المؤمنون سے کچھ آیا کہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے اندر بھی ہماری اصلاح سے متعلق بے شمار باتیں موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید و قرقان حمید ہم سے کیا ارشاد فرمارات اور یہ موضوع جو میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ بھی حالات کی وجہ سے ہے وہ بھی باتیں میں ساری کی ساری آپ کی خدمت میں لے کے آتا پہلے آئیے ان آیتوں کے ترجمے کی طرف کہ جو آئے میں نے ادب شریف کے بعد تلاوت کی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ ان باتوں کو یقینا آپ سماج فرمائیں گے اور میں تو کہتا ہوں مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی ٹھنڈ میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے لیکن دل میں یہ بات ضرور تھی کہ جن کے نام کی یہ مافل ہے اللہ تبار کا وطالعہ خود ہی جلسہ گا کو بھر دے گا الحمد تو ان شاء اللہ تبار کا وطالعہ ہم آگے بڑھیں گے سنی نوجوان کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اپنے علما سے تو ان شاء اللہ تبار کا وطالعہ ہم نو تقاریر میں سنی عوام کی پیاس علمی پیاس کو کی میں ضرور کوشش کروں گا فرمایا گیا قد افل حل مکمن بے شک مراد کو پہنچے ایمان والدینہ ہم سی سلا تیم خاشیون جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتی وم ندینہ ہوں امی لب وی اور وہ جو کسی بےہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے ونہ ہوملی زکات افاہ اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ون ندین ہوملی فرو جیمہ زون اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے سورہ المبین کا ایک مختصر تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں سورہ المبین جو اس کا نام رکھا گیا بعض اہل علم فرماتے ہیں چونکہ یہ نام اس سورہ مقدسہ کے شروع میں موجود ہے تو اس لیے اس سورہ مقدسہ کا نام جو ہے سورہ المؤمنون رکھا گیا اسے بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے گا کہ یہ سورہ مقدسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوں اس کے اندر چھ رقو ہیں ایک سو اٹھارہ آیتے ہیں ایک ہزار آٹھ سو چالیس کلمیں ہیں چار ہزار آٹھ سو دو ہیں اب یہ جو میں نے سورہ مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کی وجہ کیا ہے اب میں اس طرف آتا ہوں وجہ یہ ہے کہ آج نائن الیون کے بعد سے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر منظم پیمانے پر مسلمانوں کو ٹیررسٹ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کی ایک گھناؤنی سازش ہو رہی ہے اور جو بھی وہ داڑھی والا آدمی دیکھتے ہیں اس کو دہشت گرد قرار دے دیتے بعض مرتبہ ایسا بھی یورپی ممالک میں ہوا کہ کوئی شخص اگر امام شریف بانگ کے جہاز میں بیٹھا اسے دہشت گرد کہہ کے جہاز سے اتار دیا گیا تو دنیا کے اندر دنیا ایک عجیب و غریب رخ اختیار کر چکی ہے اگر آپ یورپی ممالک کی طرف جائیں اور وہاں پر اگر کوئی بچہ مسلمان کی تعریف پوچھتا ہے کہ مسلمان کون ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر ایک کپڑا باندھتے ان کی تاڑی ایک مشت ہوتی ہے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تخنے سے اوپر شلوار یا پائجامہ یا ٹراؤزر پہنتے ان کا کُرتا گھٹنوں سے نیچا ہوتا ہے ان کی جو کتاب ہے قرآن مجید و قرتانی ہمیں وہ اس کو دل و جان سے مانتے ہیں اور ان کی جو کتاب ہے قرآن مجید و قرتانی حمید ما ذلّہ وہ دہشت گردی کا حکم دیتی ہے وہ سوسائڈ بمبنگ کا حکم دیتی ہے وہ سوسائڈ بمبار بنانے کو اور تیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتی ہے تو ما ذلّہ سلم ما ذلّہ آپ دیکھیں کہ کتنے منظم پیمانے پر دنیا کے اندر یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ ساری مسلم قوم کو دہشت گرد قرار دیا جائے سارے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے اب یہ ہم مسلمانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے بتائیں اپنے افکار سے بتائیں اپنی اسپجد اور اپنی تقاریر کے ذریعے سے ہم اس بات کو سامنے لے کر کے دنیا کے سامنے لے کر کے آئیں کہ مسلمان قوم دہشت گرد نہیں ہے مسلمان قوم پر امن قوم ہے مسلمان قوم وہ قوم ہے جو خودکش بمباری کو بالکل ناجائز قرار دیتی ہے کسی کو بھی بے قصور مار دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے تو یہ اس دور کے اندر ہم لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے اب وہ لوگ کہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خوبی کیا ہے مسلمان کیسے ہوتا ہے مسلمان کی شان کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید و قرقان حمید کا مطالعہ کریں اور میں کہتا ہوں کہ وہ اگر سورہ المؤمنون کا مطالعہ کریں تو یقیناً وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی مسلمان کی شان بہت بلند ہے مسلمان کی جو تصویر ہمیں بتائی جا رہی ہے مسلمان ایسا نہیں ہے مسلمان تو پیار اور محبت پھیلانے والا ہوتا ہے آئیے پرانے مجید بقرطان حمید کی ان آیتوں کی طرف کہ یہ آیات بیدناس بتا رہی ہیں کہ پرانے مجید بقرطان حمید کی آگوش تربیت میں پرورش پانے والا مسلمان ان خوبیوں کا جامع ہوتا ہے خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے آئیے ذرا ہم اس کی طرف چلتے ہیں فرمایا گیا کہ قد اپنا المؤمنون بے شک مراد کو پہنچے ایمانوازی اب دیکھیے مسلمان کی شان جو ہے قرآن مجید و قرتان حمید بیان فرمارا فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمانوازی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تی وہ نمازوں کے اندر بہت گل گل ہیں بہت ہیں جو ہے نمازوں کے اندر ہوتے ہیں پھر فرمایا گیا وہ ندینہ ہوں امن نقوی وہ کسی بےحدہ بات کی طرف انتقاد نہیں کرتے یعنی مسلمان کی مسلمان جو ہے کسی بےحدہ بات کی طرف توجہ نہیں دیتا اس مسلمان کو ایاسی سے کیا سروکار مسلمان کو پہشی سے کیا سروکار مسلمان کو کسی غیر کو مارنے سے کیا سروکار ہے مسلمان تو بس یہی چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالی اسے راضی ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاب اس سے راضی ہو جائیں پھر فرمایا گیا کہ مسلمان کی شان یہ بھی ہے کہ بند ندینہ اُنلی پور جی کہ مسلمان اپنی شرم گاہوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں آپ ان آیا بینات کو پڑھتے چلے جائیے کہ مسلمان کی شان اور مسلمان کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے لیکن آئیے ہم علمی حوالے سے ایک نظر اس کے اوپر ڈالتے ہیں جو کچھ اقابل تسرین نے لکھا اہل علم نے لکھا ہم اسے بھی دیکھتے ہیں اور جو کچھ اس کے تحت صوبیہ اکرام نے لکھا ہم اسے بھی دیکھتے ہیں آئیے ذرا ہم جب اس پر علمی نظر ڈالتے ہیں تو جو باتیں سامنے آتی ہیں ان میں کی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن وزید و قرقان حمید نے ان آیا کے بکی جو سب سے پہلی آیا قطف اللہ تبارک وطالیہ نے اس میں سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا اور اس کے بعد اعمال صالحہ کو ذکر کیا قطف الحل سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالحہ سے پہلے ایمان کو ذکر کیا اس کے بعد اعمال صالحہ کو ذکر کیا تو سوال یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ پہلے اللہ مبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بیان کیا اس کے بعد اعمال صالحہ کو بیان کیا تو یاد رکھیے گا یہ بات اپنے دل دماغ میں اچھی طریقے سے کہ ایمان کو اس لیے ذکر کیا کہ ایمان اصل ہے ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے ایمان ہی فوز و فلاح کا راستہ ایمان ہی نجات اور کامیابی کا راستہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھیے گا اگر ایمان ہے تو آمال صالحہ قائم رہیں گے اگر ایمان بندے کے اندر نہیں ہے وہ کتنی ہی نیکیاں کر لے کوئی بھی چیز اسے کام نہیں آئے گی وہ ساری کی ساری چیزیں اکارت ہو جائیں گی تو ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ کوئی شخص بڑا ہی پارسا اور وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے میدان میں آتا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ مبلک بن کر جگہ جگہ پہ گھومتا کریا کریا بستی بستی نگر نگر اور ڈگر ڈگر وہ گھوم رہا ہے اسلام کا پرچار کرنے کے لیے کبھی وہ ہندوستان میں جاتا کبھی وہ افغانستان کبھی پیرس کبھی لندن ساری جدوجہد کرتا ہے لیکن ہے وہ بندہ ایمان یعنی وہ بندہ مسلمان نہیں ہے اب مجھے بتائیے کیا یہ ساری محنت اور ساری جو جستجو میں لگا ہوا ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تو کیا یہ نیکی کل قبر میں اس کے کام آئے گی میدان میشر میں اس کے کام آئے گی کیوں نہیں کام آئے گی اس لیے کام نہیں آئے گی کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے کام آتی کیونکہ بنیاد نہیں ہے تو ایمان بنیاد ہے ایمان اصل ہے اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مشہور سیاسی لیڈر مستر ایم کے گاندھی بڑا ہی ذریع پرور انسان تھا لکھنے والے لکھتے ہیں بڑا ہی برد تھا اور بڑے شاندار انداز سے بڑے بہترین اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا کہ کسی شخص سے بھی وہ ملتا تو سب سے پہلے اس کے آگے ہاتھ جوڑا کرتا آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب گیتا کے ساتھ ساتھ قرآن مجید و قرقان حمید کی بھی شاندار تلاوت کیا کرتا تھا قرآن مجید و قرقان حمید کو بھی پڑھا کرتا تھا لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کیا قرآن کا پڑھنا اس کے خبر میں کام آیا کیا قرآن مجید و قرتان حبیب نے اسے خبر میں کوئی فائدہ پہنچایا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا کیوں اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے ہاں اگر وہ سچ کے دل کے ساتھ کہہ دیتا نہ محمد رسول اللہ تو میں کہتا ہوں کہ یقینا یہ چیز جب وہ اپنی زبان سے یہ بات یہ الفاظ کہہ دیتا تو یقیناً اس کے یہ الفاظ اسے فائدہ پہنچاتے کیوں اس لیے کہ حضور کریم علیہ صلاح وسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے توحید اور رسالت کی گواہی دی یعنی لاحب اللہ محمد وسول اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس بندے پر نار جہنم کو حرام فرما دیتا ہے اور اسے جنتی بنا دیتا ہے تو اگر مستر ایم کے گاندھی سچے دل کے ساتھ کل میں پڑھ لیتا تو یقیناً قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچاتا اللہ اکبر تو یاد رکھیے گا ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایمان کس کو کہتے ہیں کوئی اگر آپ سے پوچھے ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کی تاریخ کیا ہے آپ اس سامنے والے بندے کو کیسے سمجھائیں اس کو آپ کیسے مطمئن کریں تو میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو بتا اس کو دل و دماغ میں رکھیے گا اکاطر اہر علم فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے یقین کا کوئی آپ سے پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو آپ اس سے کہیے گا کہ ایمان نام ہے یقین کا ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا یعنی بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ قبار کا کو بحد لا قریب مانتا ہو بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ قبار کا بطالع کو بے نیاز مانے بندہ دل کی گہرائی سے اللہ قبار کا بطالع کو لمبل ولم جولد مانے بندہ دل کی گہرائی سے حضور کریم علیہ و سنان کو اللہ کا آخری نبی مانے بندہ دل کی گہرائی سے قرآنِ مجید و قرقان حمید کے تیس پاروں پر اس کا کام یقین ہو بنتا دل کی گہرائی سے جتنے بھی ضروریات ہیں ان سب کا اقرار کرتا ہو تو ایڈے علم فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے ایمان ایمان کہتے ہیں یقین کو ایمان کہتے ہیں تحصیل قلبی کو اب یاد رکھیے گا اب اگر بندے کے اندر ایمان ہے بندے کے اندر اللہ سبار کا وطالعہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے کامل طریقے سے حضور کریم علیہ السلام کی وفالت پر یقین رکھتا ہے وہ کامل طریقے سے اب وہ جو بھی نیک کام کرے گا وہ سارے نیک کام اسے فائدہ دیں گے اگر بندہ بئیمان ہے کہ اتنے ہی بڑے اسپتال بنا دے وہی چیز اسے فائدہ نہیں دے گی عوام کے لیے کتنی اچھی سڑک بنا دے یہ چیز اس کے قبر میں کام نہیں آئے گی اسی طریقے سے لاکھوں بیماروں کا علاج کرا دے یہ چیز بھی اسے کام نہیں دے گی ہاں اگر کوئی مسلمان ہے غریب ہے اگر راستے میں صرف چتر ہی کٹا دے راستے سے وہ بھی اللہ قبار کا برطانہ اس بندے کو عطا فرمائے گا کیوں اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایمان ہے تو اب جو بندہ نیک کام کرے گا یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آمان صالحہ کہلائیں گے اب یہ سمجھنے کے بعد اسے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان ایک ایسا یقین ہے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں ایمان ایک ایسا یقین ہے جو ہر وقت مومین کے دل میں فائنل ہوتا ہے مسلمان سو رہا ہے تو مسلمان ہے. مسلمان جاگ رہا ہے تو مومن ہے مسلمان سفر میں ہے تو مومن ہے مسلمان حضر میں ہے تو مومن ہے مسلمان بزنس کرتا ہے تو مومن ہے مسلمان میدان جہاد میں ہے تو مومن ہے ایمان یہ ایسا یقین ہے کہ جو ہر وقت مومن کے دل میں تائن ہوتا ہے یہ بات سمجھی اب اس کو بھی سمجھتے چلیں برطلاب آماد حاضر اکاوی پہلے علم فرماتے ہیں کہ ایمان تو بندے کے دل میں ہر وقت آئند ہوتا ہے لیکن بندے کے جو نیک آمال ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں دیکھیے جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب تک ہم نے سلام نہیں پھیرا یہ جو نیک عمل ہے یہ ہمارے ساتھ ہے اسی طریقے سے روزہ صبح شادی سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ قبارک وطالعہ کی عبادت کے لیے بو پیاسے رہنا نقصانی خواہشات سے دور رہنا اسی کا نام روزہ ہے جیسے ہی آپ نے روزہ افطار کر لیا اب وہ نیک امل آپ سے جدا ہو گیا اسی طرح آپ جب سکا دینے والے ہیں وہ نیک امل آپ کے ساتھ ہے آپ نے جب سکا دے دی وہ نیک امل جو ہے آپ سے جدا ہو گیا اسی طرح جب تک آپ حج کے ارکان پورے کر رہے ہیں وہ نیک امل آپ کے ساتھ ہے جیسے ہی آپ نے ارکان حج پورے کر دیے اب وہ نیک امل آپ سے جدا ہو گیا تو یاد رکھیے گا عمل بقتی ہوتا ہے لیکن ایمان ہر وقت مومن کے دل میں قائم ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے بعد اب یہ بات اچھی طریقے سے متصرین فرماتے ہیں کہ سمجھ لینی چاہیے مسلمانوں کو کہ جو شخص بےمان ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو شخص بے عمل ہے وہ بھی مجرم ہے یاد رکھیے جو شک بئیمان ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو شخص بے عمل ہے وہ بھی مجرم ہے ایمان کو بھی سزا ملے گی اور بے عمل کو بھی سزا ملے گی لیکن دونوں کی سزاؤں میں فرق ہے کہ جو بےمان ہے وہ لوگ ہمیشہ دوزت میں رہیں گے خواندین فیہ آبادہ کہ وہ ہمیشہ جو ہے دوزت میں رہیں گے لیکن کوئی بے عمل ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہے یہ ایمان ایک وقت آئے گا کہ اسے جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کی حسین وادیوں میں پہنچا دے کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان موجود ہے اور حضور کریم علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دل اللہ سبار کا تعالی اپنی عزت و جلال کی قسم ارشاد فرما کے فرمائے گا یعنی فرمائے گا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو دو نکال نکالوں گا میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو جو ہے دو تک سے نکال لوں گا تو اس نے پتا یہ چلا کہ ایمان ہی باعث نہ جات ہوا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بعض بے وقوف لوگ یہ کہہ دیتے ہیں عمل سب کچھ ہے ایمان کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے عمل فختی ہے ایمان ہر وقت مومن کے دل میں ہے اگر مومن کتنا ہی گناگار ہے مسلمان حالت ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا خدا کی قسم پھر بخشیش کے کئی دروازے ادا سبار کا بال بندے پر کھول دیتا آپ دیکھیے کئی آپ کتاب کا مطالعہ کیجئے کتابوں کو آپ پڑھیے مل جائے بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا بخشا گیا واقعات اگر آپ دیکھے روزہ نہیں رکھتا تھا بخشا گیا زکات نہیں دیتا تھا بخشا گیا حج نہیں کرتا تھا بخشا گیا واقعات آپ کو مل جائیں گے لیکن کہیں پر یہ آپ کو بات نہیں ملے گی کہ بندہ بے ایمان سا اور بخشا گیا اس کی بخشی ہو گئی ہو کیوں اس لیے کہ ایمان اصل ہے اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک علمی گفتگو تھی جو میں نے بڑے آسان دبدوں کے ساتھ کوشش کری کہ آپ کی خدمت میں رکھوں لیکن اب آئے گا آپ کو مزہ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صوفیہ کرام کی دنیا صوفیہ کرام کی خدمت ہم صوفیہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے یہ تو ہم نے مفسرین سے پوچھا علماء سے پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں تو فرمایا ایمان یقین ہے ایمان تصدیق قلبی ہے کہ بندہ اللہ سوار و وطالع کو دل سے واحد اللہ شریف مانتا ہو حضور کریم علیہ السلام کی رسالت پر اس کا ایمان ہو لیکن آئیے صوفیہ کرام سے جب ہم پوچھتے ہیں چاہے صوفیہ کی مقدس جماعت یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہہ رہے تو صوفی کرام فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ایمان نام ہے پیارے مصطفیٰ کی محبت کا اور حضور خود فرماتے انہن سال بال رسول اللہ صلی اللہ حدا اپنا یہ واری کی ہی وہ بنتی ہی وہ نا تجمائیے حضرت انس فرماتے حضور نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے ماں باپ سے تمہاری اولاد سے اور گویا دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں سے جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو سوبیا فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ایمان نام ہے پیارے مصطفیٰ کی محبت کا اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا اور قرآن مجید و قرآن حمید میں ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ وزین عام وشد حب حبل لکھلا وہ لوگ کی جو ایمان لا چکے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا اب آپ کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے تو یاد رکھیے یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو الگ الگ سمجھتا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فرق کرتا یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کیونکہ حضور کی محبت یہ اللہ کی محبت قرآن مجید و خان حمید کی اور آیتوں کا اگر آپ کو تعالیہ کرے اور میں کہتا ہوں قرآن کو الحم کے علی سے لے کر بنناس کے سین تک پورا قرآن حضور کی نعتوں کا ایک عظیم گلدستہ ہے جو آئے آپ پڑھنے اس میں پیارے متباع کریم علیہ السلام کی نعتیں جو ہے وہ موجود ہیں اللہ اکبر تو جس نے حضور کریم علیہ اللہ سلام سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے حضور کی عطاط کی اس نے اللہ کی عطاط کی اور ایک فضا تو حضور خود فرماتی ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی اللہ اکبر تو یہ بات وہ کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فرق کرتا کوئی وہ سنی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا وہ یاسک رسول یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ صاحب قرآن فرما رہا ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا اللہ اکبر اب وہ لوگ جو فرق کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت الگ ہے اور پیارے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے وہ لوگ جو فرق کرتے ہیں تو ان کی مثال بعض لکھنے والوں نے لکھا اس بہنگے شاگرد کی ہے کہ جس سے استاد نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آئینہ لے کے آؤ اب وہ پورا واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ایک مرتبہ استاد محکم کالبت امام شریف باندھ رہے تھے باندھنے کی خواہش تھی کہ میں امام شریف باندھ تو پی اپنے سر پر رکھی امام و شریف باندھنے کا جب ارادہ کیا تو آئینہ سامنے موجود نہیں تھا اپنے ایک شاگرد کو بلائے فرمائے میرے شاگرد میرے کمرے میں جاؤ جیسے تم دروازے سے داخل ہو تو سیدھے ہاتھ پہ دیکھنا کہ آئینہ تمہیں رکھا ہوا نظر آئے گا اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شاگرد کے اندر ایک ایب تھا کہ اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی تھی آپ بھی اگر ایک آنکھ دبا کے دیکھیں ہر چیز آپ کو دو نظر آئے گی یہ ٹیبل ایک نظر نہیں آئے گی دو نظر آئے گی میں آپ کو ایک نظر نہیں آؤں گا دو نظر آؤں گا کیوں کہ اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی تھی آنکھ دبا کے دیکھیں تو ہر چیز آپ کو جو ہے وہ دو نظر آئے گی اب استاد محترم نے کا جاؤ یعنی کہ وہ تھا استاد محترم نے کا جاؤ ذرا آئینہ لے کر کیا اب جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھ دبی ہوئی تھی اسے وہاں پر دو آئنے رکھے ہوئے نظر آئے. اب آیا بھاگا ہوا دوڑا دوڑا استاد محترم کے بعد استاد محترم وہاں تو دو آئینے رکھے ہوئے استاد حیران رکھا ہوا تو ایک آئینہ ہے دو آئینے رکھے ہوئے اس طرف والا آئینہ لے کے آؤں یا اس طرف والا آئینہ لے کے آؤں استاد محترم نے کہا کہ آج اسے سبق سکھا دیا جائے فرمائے پتھر لے دو ایک آئینے پر مار دو توڑ دے. دوسرا جو سالم بچے کا اسے لے کر جا وہ آگے بڑھا پتر اس نے اٹھایا کمرے میں داخل ہوا اب پتھر اٹھا کے جب آئینے پہ مارا تو اسے دونوں ہی آئیں ٹوٹتے ہوئے نظر آئے اب روزہ ہوا گھبرایا ہوا استاد کے پاس آیا کہنے لگا استاد ہی میں نے جب آئینے پہ پتھر مارا مجھے تو دونوں ہی آئیں ٹوٹتے ہوئے نظر آئے استاد نے فرمایا تھا ایک ہی آئیاں یہ تیری نگاہوں کا قصور ہے یہ تیری نظر کی غلطی ہے کہ تجھے وہ دو نظر آ رہے تھے آج وہ کہ جو عظمت رسول کریم علیہ السلام پہ حملے کر رہے آج بولو کہ جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نماز اللہ تنقید کا نشانہ بناتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہم اللہ سے محبت کرنے والے اللہ اللہ کے نعرے لگانے والے لوگ کل جب میدان میشر میں دیکھیں گے تو محبت اللہی محبت رسول کے ساتھ ساتھ محبت الہی کا آئینہ کیوں ٹوٹا ہوا نظر آئے گا تو کہیں گے مولا ہم نے پتھر تو گمبد سترا پہ مارا تھا یہ کابے کا خلاف کیسے جل گیا ہم نے غصہ کی تو مصطفیٰ کی خان میں کی تھی مولا تو کیسے ناراض ہو گیا تو یاد رکھیے گا یہ بات وہی کہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فرق کرتا ہو کوئی یا رسول اللہ کہنے والا یہ بات نہیں کہے گا تو ذہن میں رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے تو ایمان نام ہے حضور کی محبت کا اب کوئی کہے شاہ صاحب پھر اس آئے کا کیا ہوگا کہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ون ندینہ آمن اشد و حبل ددلا کے ایمان والے کو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو ایمان تو نام ہے اللہ کی محبت کا اور آپ نے کہا ایمان نام ہے حضور کی محبت کا پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کر کے بات کو گھما دیا لوگوں کے ذہنوں کو گھما دیا آپ کے ماننے والے لوگ بیٹھے تھے آپ کی بات کو تسلیم کر گئے آپ نے جواب کو نہیں دیا آئیے میں اس کو بھی مطمئن کر رہا رکھو سامنے آئے ترجمہ کرو بلدیلا آمنو اشد و حبل <لِلَّا> وہ لوگ جو ایمان لا چکے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں کون وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں کب محبت کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد محبت کرتے ہیں تو ایمان کہاں سے ملا جب آپ میلا ایمان ملا ہے دربار رسول سے ایمان ملا ہے در رسول سے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایمان نام ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا جب بندے کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تبھی تو بندے کے دل میں کامل خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ توڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑیے چھت پہ بینا چھوڑ کر یہ ناممکن ہے کہ بندہ بغیر بیے بغیر سیڑھی اور بغیر لپ کے جو ہے وہ چھت پہ چھلے جائے اخبار اکبر تو حضور کریم علیہ السلام کی محبت جب بندے کے دل میں جانگوزی ہوتی ہے بندے کو خدا کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے حضرت سید نابو بکر صدیقی کی بات مجھے یاد آئی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اکثر ارب و محمد بھی ربی وہ ارب تو ربی بھی محمدی اور کچھ سنیے فرمایا کرتے تھے ارب تو محمدن بھی ربی وہ عرب کو ربی بھی محمدی کہ میں نے خدا کو مستفیٰ کے ذریعے سے پہچانا آپ جملوں پہ غور کیجیے میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا عرب کو محمدن بھی ربی وہ عرب کو ربی بھی محمدن میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا ارے رضی اللہ تعالی ہو یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے خدا کو آپ کے وسیلے سے پہچان آپ کے ذریعے سے پہچان لیکن آپ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے مستعفی کو خدا کے ذریعے سے پہچانا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو گویا ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو مستفی انگلی اٹھاتے ہیں چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے تم دیکھتے نہیں ہو پیارے مستعفی انگلی اٹھاتے ہیں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹاتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو حضور بند مٹھی کو کھولتے ہیں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت گڑے سمیٹ کے متباع کے سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے تو میں سوچنے لگ گیا کہ جب بندہ ایسا ہے تو پھر بندہ خبر کیسا ہوگا جب مخلوق ایسی ہے تو پھر سازق کیسا ہوگا ارے جب مصطفیٰ ایسے ہیں تو ان کے بنانے والا رب کیسا ہوگا عرب کو محمدن بھی ربی اور کو رقی بھی, بھی محمد میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا اور میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے سے پہچانا تو یاد رکھیے گا علماء فرماتے ایمان نام ہے یقین کا ایمان نام ہے ترتیق طلبی کا اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا ہو کہ جس کے دل میں آج حضور کریم علیہ و وسلام کی محبت ہے تو اس کے دل میں ایمان ہے اور اگر اس کے دل میں حضور کریم علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو بعض کے نزدیک تو سرے سے ایمان کی نہیں ہے اور بعض کے نزدیک ایمان تو ہے مگر ایمان جو ہے وہ ناقص ہے اللہ اکبر اب آئیے ہم اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں اب میں نے آپ سے کہا کہ حضور کریم علیہ و وسلام اشاعت فرماتے ہیں کہ اللہ خبر و بطالہ روز محر یہ فرمائے گا کہ جس نے بھی توحید اور رسالت کی گواہی تھی یعنی جس نے بھی لائی گاص اللہ محمد رسول اللہ کہا اللہ خبار و بطالہ اسے دو سے نکال دے گا اب علماء فرماتے ہیں متصرین فرماتے ہیں اب جب تم نے یہ سن لیا اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ ایمان ایک ایسا جوہر ایسی خوبی ہے یہ بندہ کتنا ہی گنا کیوں نہ ہو سیاح کیوں نہ ہو بتکار کیوں نہ ہو ایمان اسے دو کے اندھیروں سے نکال دے گا تو اب کیا کریں اور ماں اب یہ بات سننے کے بعد کوئی یہ نہ کرے کہ صاف وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی روزے رکھنے کی کیا ضرورت حج اور زکوٰۃ جو ہے حج زکات دینے کی کیا ضرورت حج کرنے کی کیا ضرورت ہم مسلمان ہیں لا الہ لاض اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ لیا بس ہماری نجات ہو جائے اور یہ مناظر میں اپنی قوم کے اندر اکثر طور پر دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز گول دو وقت کی نماز انہوں نے چھوڑ دی بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف ہفتے میں جمعت المبارکہ کی نماز پڑھتے ہیں بعض آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف ایٹین کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض بھی وقوف آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں پیدا ہوئے تو مولوی نے اذان دے دی مر جائیں گے تو مولوی نماز پڑھا دے گا نماز کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس شیطانی بس کو دل میں نہ لاؤ اس کو جگہ نہیں دو کہ صاحب جب ہم مسلمان ہیں تو بس ہم جہنم سے بچ جائیں گے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے فرماتے ہیں یہ دنیا کی جو آگ ہے جانتے ہو یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے دنیا میں اگر میں آپ سے پوچھوں ہم جو شہر میں رہتے ہیں ہم نے تو وہ لاوا نہیں دیکھا کہ جو پہاڑوں سے نکلتا ہے ہم تو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر ہمارے شہر میں سب سے تیز कौन सी है ہے اگر میں آپ سے پوچھوں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے تنور کی جو آگ ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ فلانی جو آگ ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میں نے شہر میں دیکھا ہے سب سے زیادہ تیز آنکھ ویلڈنگ کی آنکھ से آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ لوہے کو کاٹ دیتا ہے مجھے بتائیے کیا ہم ایک لفے اس آخ کے اندر جا سکتے ہیں اس آنکھ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کے اندر تیز آخ بلڈنگ کی آنکھ بات کہتے ہیں کہ وہ جو لاوا نکلتا ہے اس میں سے جو آنکھ نکلتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہ دنیا کی ساری آخ اتنی ہی زیادہ تیز کو ہو یہ چہنم کی آنکھ کے مقابلے میں بہت الگ بہت معمولی جب ہم اس دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر جانے کا تصور نہیں کر سکتے تو وہ لوگ مجھے بتائیے بے وقوف ہے یا نہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے اس کے بعد تو ہمیں جنت ملے گی یہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم کا جہنم کا آزاد الامان الحفیظ ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قبار کا بطالہ ہم مسلمانوں کو جو ہے سے محفوظ رکھے اللہ اکبر مفسرین فرماتے ہیں تم معمولی سمجھ بیٹھے میدان بحث رکھو تم معمولی سمجھ بیٹھے جہنم کی آواز فرماتے ہیں کہ بڑا اولناک منظر ہوگا قیامت کا کہ سورج بندے کے سر پہ کھڑا ہوگا زمین پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہو سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا منافع اور بے دین کے فتنوں سے بے حد پسینہ جاری ہوگا فرماتے اس وقت رحمت حق کا آئے اگر ہوگا تو صرف مومن بندوں پر ہوگا نیک بندوں اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا کہ اللہ قبار کا بتالیش رات فرمائے گا اے مجرموں یہ دنیا کی طرح جس طرح تم دنیا میں میرے محبوبوں کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ رہتے تھے اب یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے الگ الگ ہو جا گاہ الگ نیک بندے الگ وہ بسرین اکرام فرماتے ہیں گروہ بنا دیے جائیں گے پھرتے بنا دیے جائیں گے بے نمازیوں کا گروہ الگ رشوت کوروں کا گروہ الگ بدماشوں کا گروہ الگ دادروں کا گروہ الگ قاتلوں کا گروہ الگ فرماتے ہیں قیامت کا یہ منظر دیکھ کر ہر ایک بندہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا نیک جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی برے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کاش کے ہم نے جو ہے کوئی بھی برے کام نہیں کیے نہیں کیے ہوتے یاد رکھیے علما فرماتے ہیں اس وقت کوئی بھی بولنے والا نہیں ہوگا اس وقت جو ہے ہر ایک کی زبان خاموش رہے گی کوئی بھی نہیں بول سکے گا آپ بولیں گے سب سے پہلے تو آمنا کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاطو سلام بولیں گے اس لیے تو فرماتے ہیں ہر نظر کاپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلے تہل جائے گا ہر نظر کاپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلے تہل جائے گا ناف ان کے بندے کا دیکھے کوئی ان کا دامن پکڑ کے مچل جائے گا فرمایا گیا تکل نما ادلہ وقال آبینہ کہ کوئی بندے کہیں گے کہ جن کو اللہ قبار کا باطا عزم دے گا تو اس وقت حضور رسالت ما صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم لوگوں کی شفاعت کی دعا فرمائیں گے اللہ اکبر اس وقت وہ فرماتے ہیں جانتے ہو کیا ہوگا لوگ چاہیں گے آج بے شک والدین ہم سے محبت کرتے ہیں آج ہم والدین سے محبت کرتے بیوی بی بچوں سے ہم محبت کرتے دوست و احباب سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہوگا کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ پرانے مجید و قرقان حمید فرماتا کہ مجرم آرزو کرے گا انتیس و مجرم آرزو کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے دے دے وہ اپنے بیٹے کو دے دے اپنی بیوی بی کو دے دے اپنے بھائی کو دے دے اپنا سارا کمبھا جس میں اس کی جگہ ہے جتنے زمین میں سب فرماتے پھر یہ فرمایا گیا کہ پھر یہ بدلا دینا बचा سے بچا لے ہر کس نہیں وہ تو بھڑکتی ہوئی آخ ہے کھاد اتارنے والی بلاری ہے اس کو کہ جس نے پیٹ دی جی اور مو پیرا فرمائیے عذاب اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا گنا کاروں پر لیکن وہ عذاب کتنا سخت ہوگا کتنا شدید ہوگا ابلا خبار و وسالہ ہم سارے مسلمانوں کی جو ہے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو اس دو کی آنکھ سے بچائے اب اہل علم نے ایک نقطہ لکھا جو میں نے ایک جگہ سے پڑھا اور بڑی شاندار بات ہے فرماتے ہیں کہ اب آپ نے کہہ دیا کہ ایمان نام ہے یقین کا ایمان نام ہے تلسی کے کا آپ نے کہہ دیا جب بندہ مسلمان ہو گیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر مسلمانوں پہ پتوے کیوں لگتے ہیں کیوں پتوے لگائے جاتے ہیں جب مسلمان کلمہ پڑتا ہے کیوں کہتے ہیں مفتی صاحب اسی بارے میں اگر مسئلہ آ جائے اور ایسے ایسے کام کرتا اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ گمراہ ہے یہ واسف ہے یہ فاجر ہے اب جب وہ کلمہ پڑھتا ہے فتوے تو نہیں لگنے چاہیے پھر فتوے کیوں لگتے ہیں مسلمانوں پر اللہ اکبر یہ بات میں نے ایک جگہ پڑھی اور یقیناً آپ کی نالج میں اضافہ کرے گی فرماتے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے حضور کی ایک حدیث شریف کو سمجھو اس پہ نظر دوڑاؤ وہ حدیث شریف کی ہم نے تلاش کی کہ حضرت سیدنا کو ہریرا فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرماتے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرا میرے یہ نالے نے پاک لو اور پاک کی اس دیوار کے پیچھے جاؤ جو شخص بھی تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ کہے کہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اسے تم جنت کی بشارت دو ابوریرا فرماتے ہیں حضور باغ میں تھے فرمایا ابو ہوریرا میرے یہ نالے لو اور اس دیوار کے پیچھے جو تمہیں ملے اور جو دل کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑتا ہو تم اسے جنت کی بشارت دو اب علماء فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ حضور کریم علیہ السلام نے ابو ہوریرا کو نالین پاک کیوں دی کوئی اور نشانی دے دیتے تھے امامہ شریف دے دیتے تھے انگوٹھی مبارکہ دے دیتے تھے حضور کریم علیہ اللاط و سلام, سلام جگر سبقات بھی دے سکتے تھے حضور کریم علیہ اللہت نے اپنی نالین پاک کیوں دی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اسے کلمہ طیبہ پڑھاؤ نالے نے پاک دکھاؤ اور اسے بتاؤ یہ ہمارے آقا کے نالے پاک ہیں اس کی عظمت تیرے دل میں ہے تو ایمان ہے اس کی عظمت تیرے دل میں ہے تو مومن ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہے کہ نالے نے مصطفیٰ کی کیا حیثیت ماں بدلہ نالے نے مصطفیٰ کا کیا مقام نہ بدلا جیسا کہ آج باغوش جو ہے وہ کہتے ہیں اور صدایں بلند کرتے ہیں کہ سنی بڑے عجیب ہیں ربی لبا شریف کا مہینہ آتا ہے جھنڈوں پہ حضور کے نالین لگائے ہوئے نشانات کھاتے ہوئے اور نالین کو جو ہے وہ ہلانے لگ جاتے ہیں یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے تو بتا حضور یہ رہے ہیں پرما حضور یہ رہے ہیں اگر میرے نالین سے محبت تمہارے دل میں ہے تو تمہارا کلمہ پڑھنا قابل قبول ہے اگر نالے کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ ایمان بھی نہیں ہے ایک حکمت اور دوسری حکمت یہ فرمانا چاہتے ہیں کلمہ پڑھ دیا اب نالے میں پاک دیکھ لو کامیاب ہونا ہے اب میرے نکوج قدم پہ تمہیں چلنا پڑے گا دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا سروں کو عواموں سے سجانا ہوگا چہروں کو داڑھیوں سے سجانا ہوگا میری سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی جب تم میرے نکو سے قدم پہ چلو گے تو یقیناً کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ تمہارا مقدر بنے گی ابلاحت پر کچھ یاد رکھیے گا کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اب قرآن ने و قرقان حمید نے کہا کہ النہ کی صلاحی وہ لوگ جنہوں نے غلامی رسول کا تاج اپنے مات پہ سجا لیا اور غلامی رسول کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال دیے اب ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ الدینہ ہن کی صلاح وہ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں اب خشیت کس کو کہتے ہیں اس کے کیا معنی ہے اور اس کے آگے کی آیتے ہم سے کیا کہہ رہی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کا ہم کل کی نشست میں اس سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا ممنون اور مشکور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس شدید ٹھنڈ کے اندر بھی علم کا شوق اور علم کی محبت آپ کو دور دراز جگہوں سے کھینچ کے لائی گرم گرم کستوں سے نکال کے اس سڑک جگہ پر لا کے علم کے شوق نے آپ کو بٹھایا اللہ تبارک کا تعالی اس شوق کو بڑھائے علم سیکھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفی خطا فرمائے دین کی باتیں جاننے کی ہمیں توفی خطا فرمائے ان شاء اللہ قبارک آج کی یہ پہلی نشیب اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اتنی کامیابی عطا کی ہم آگے بڑھیں گے اور میں نے جیسا کہ آپ سے ابتدا میں کہا کہ ایسے موضوعات سے گفتگو کریں گے کہ جس کی ہماری قوم کو ضرورت ہے اور آپ یقیناً جس طرح آپ نے پچھلے دو سال اس محفل کو کامیاب بنایا اپنی شرکت سے یقیناً اس سال بھی جو ہے آپ اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے اور اب گیارہ بجے سے ان شاء کل جو ہے رات گیارہ سے بارہ تک ہم اس محفل کا جو ہے وہ تسلسل رکھیں گے کہ گیارہ سے بارہ فکس ٹائم اور اسی میں جو ہے ہم کو گفتگو ختم کرنا ہوگی تو دنیا کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے ہم وقت نکالتے ہیں تو میری آپ کو درخواست یہ ہے کہ تین کے لیے اگر آپ یہ ایک گھنٹہ یعنی آٹھ منٹ آپ نکالیں آپ جتنے آئے ہیں اپنے دوستوں عزیز و قارف کو اس محفل میں آنے کا پیغام دیجیے نو روزہ محفل ہے اسے ہم سب نے مل کر کے جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے تو گیارہ سے بارہ ان شاء اللہ تبارک کا مرتالہ کل سے محفل جاری رہے گی اور پھر ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وقت کو بھی جو ہے وہ بڑھا چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اللہ تعالی ہر سنی مسلمان کی حفاظت فرمائے ہمارے علماء اور ہمارے مشاعت کی حفاظت فرمائے ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک ہمارے شہروں ہمارے ایٹمی کی اللہ قبار کو بتانا حفاظت فرمائے وہ ظالم بھیڑیے جو بم دھماکوں کے ذریعے سے خود کش بم دھماکوں کے ذریعے سے فائرنگ کے ذریعے سے ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو ناکام ریاست قرار دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے منصوبوں کو نیز و نابود فرما دے کھڑے ہو جائیے سلاد و سلام اور مختصر سے دعا مختصر سلاط و سلام ہوگا دو تین اشار پڑے جائیں گے اور مختصر سے دعا ہوگی اس کے بعد آپ تشریف لے جا سکتے <تصفيق> जय जय राम कृष्ण हरी کا جن سویمی موجود میم آن کا پسل خود کی کل رینی می پے چوری کا دنیا باد رو من دو قال في <تصفيق> لو بي والقال بي مورجا فلي فلمدعيما اواذن عمله مل سولا سپنا دِی مل جل کے با رو پانی کل جمایا مدی بل آبادی کا لهي ملاعا لا راحة ما طارقه ناياك في موحات عمي على خاصة بالإسيان خلق في صعب المولايا صلى لفاسم دائماً على قبيبي پتر لوگ کے کو جاری گئی جا کے بچ الوری مو دیا کو دل بل آباد دلیکا پتھر کے کو یور توپ بھی آنی نا لو دروه ولانو ن فدي مي مولا كن لي فا تزم دائم ابتنالا فدي بك هويل لغن كي لي مي مي لي واس ليسو في صانات من قدا بما من سہ دینی مولا بل دلی بس مداری کا بچے بول دلینا ہو مدلی بل نی مہودایا پر میں سلم درہی پر آبادن اعلی فتی دی کا ویزر ہونے کے کل نی نی ما وندات آدا ما دل بانی ری ہو دون یا بس می بنکا پیسے کلمی تم انی بو گا تم راہ منس کر بلک ماتا دید نا یار بیل ملک ماتا نا روی بھوس پا بلیک ماں بابی دن پھر مولایا پل دی بسل مدی بل آبادی دیکھا پیر دی پگ پھر دینا پگ پھر دیکھا سا گل پیرا یا دل جو دیبل کرولی مولایا پل بسل مدا يا إيمان أبداً على خبيرك خلد الخلق <تصفيق> الكلب في بي يا ربي جامع أنت لبنى منك فارف إذا توضاه سناغا الصيماتي يا مبدي أمني عمي مردى يا صلى دم داری مل آبادی کل دینی می بب پھر مسلم لو پھر دل ابتا بب پھر می مو دیا داری مل آباد کا فرل ملتی کل تو باد دلامو مو مل سمی مو نیا پل بل رئی مل آباد کا فجر مل کل سی میں باہی گردا دل مختاری من بل کل دول لہیا برو بات سی بل مل آباد فل کی کل سی می اب تو قد عنا بهinama منی دل پرجبی اے کو پھستیھا موت نہ لبھ دیا কল্পনা بھا گئی دیھا رت کا نہ سدھتیھا سیوانا یا آتیع کرامی مورا یا پن وسل <سؤال> امدائمن آباداں اعلیٰ سندی بس مبال جانے مت پیلا کھوں سر نام صفا جانے ہیں مت پیلا کھوں سر نام شمائ بد میری پیدا کھو سام شمار پیدا ہو سلا ہم بری بو گے آپ خد ہم روز ہم پتی رو گی سر مدا نام سمئے بد میں آخو سام کاش مائرے جب ان کی آمد ہو اور دیرے سے سب ان کی شاہ مت پوسلا مجھ سے ویت مت کے دستی کا ہے ہار دانا سے لاکھوں ترنام شمائے برزر میں ہدایت کے لاکھوں ترنام اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و نبی جناب و مولان محمد معبن رجولی والکرم, والکرم والدی و بارک وسلم صلات و سلام یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مربنا حسنت وقن مولا کریم اپنے پیارے حبیب کریم علیہ صلاح وسلام کے سب کے وسیلے سے ہماری اس آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرم اے اللہ تبارک و تعالی علم کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما علم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دین فرم کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کا تعالی ہم سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے ہم مسلمانوں کو بچا لے ہماری ماؤ بہنوں کی عزت و آبروں کی حفاظت فرما ہم سارے سمنی مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ونبيجنا ومولانا محمد معذن الجود والكرم والهي وبارك وصلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يثيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحمد رسول الله